اور وہ جو اللہ کا عہد اس کے پکے ہونے کے بعد توڑتے اور جس کے جونی کو اللہ نے فرمایا اسے قط کرتے اور زمے میں فساد پھیلاتے ہیں ان کا حصہ لانت ہی ہے اور وان کا نصبہ بارہ گھر